وعلیکم و رحمۃ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی درس قرآن کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے لیکن شاید کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے میرے علم میں نہیں کیا موضوع ہے ایک ضروری کام تھی جو میں اس کو سننے میں مصروف تھا تو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے یا کوئی مسئلہ ہے جس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے روب میں میری آواز تو آ رہی ہے نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ درس قرآن کی ترکیب بنائی جائے نا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا آج ہمارے روم میں ایک سسٹر ہوتی تھی کفل مدینہ کی آئی ڈی سے آتی تھی ان کی پہلی برسی بھی ہے ہمارے فہین بھائی کینیڈا والے ان کی مطلب زوجا محترمہ جن کا ایک سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مخصرت فرمائے آمین تو آج انشاءاللہ شاء اللہ و تعالیٰ ان کے لیے دعائے مقصرت بھی ہوگی اور جب ہم روم سے جائیں گے اس وقت انشاءاللہ دعائے اللہ بھی ان کے لیے کریں گے تو آپ تمام بھائیوں میں سے جن جن بھائیوں نے جو جو عیسار ثواب کرنا ہے تو وہ ہمیں پھر بعد میں ابھی تو ہم درسے قرآن دیں گے اس کے بعد پھر ہمیں بتا دیجیے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ برآخر میں اجتماعی دعا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو تیروا ہے اور آیت نمبر 69 ہے السلات اللہ يا حبیب اللہ, عليك يا اللہ, يا نور اللہ. محمد وبارک وسلم آیت نمبر سکسٹی نائن سے لے کر آیت نمبر سیونٹی ٹو تک سورہ یوسف شریف کی تلاوت کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں اور تیرواں ستارہ ہے میرا رب اس فرماتا ہے ولمّا دخلوا يوسف انا اخو تبت اس بیما کا نو یا اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ تھا سامان مہیا کر دیا پیالہ اپنے بھائی کے کجابے میں رکھ دیا پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو قلو و اق بالو بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تم کیا نہیں پاتے الملیکی सुवा من جمل و ضعیم بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ضامی ہوں تو یہ چند آیات ہیں جن کی ملاوت ہم نے کی اور ترجمہ بھی آپ نے سنا دیکھیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ ہمارا وہ بھائی ہے جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اس کو لے کر آنا اب ہم اس کو لے کر آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا کیا اور درست کیا اور تم کو عدیب اس پر انعام ملے گا پھر فرمایا میں تمہاری ضیافت اور تقریم کرنا چاہتا ہوں پھر آپ نے دو دو کو کھانے پر بٹھایا ان کو عمدہ کھانے پیش کیے پھر بنیامین کے متعلق فرمایا کہ یہ اکیلا رہ گیا اس کو میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں اور دو دو کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا اور فرمایا بنیامین کو میں اپنے کمرے میں ٹھہرا لیتا ہوں پھر تنہائی میں بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں تمہارے یہ بھائی جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں تم اس پر غم نہ کھاؤ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاط و السلام نے جو ہے اپنا تعارف ان کو کرایا اور امام عبد عبدالرحمان بن علی بن محمد جوہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو کو ایک ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور حضرت بنیامین کو اکیلا بٹھایا وہ رونے لگے اور کہنے لگے اگر میرا بھی بھائی ہوتا تو آپ مجھے اس کے ساتھ بٹھاتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس کو اکیلا دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں پھر جب رات ہوئی تو دو دو کو ایک کمرہ دیا بنیامین اکیلے رہ گئے تو کہا اس کو میں اپنے ساتھ کمرے میں رکھ لیتا ہوں تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہارا کوئی ماں شریک بھائی ہے اس نے کہا ہاں میرا ایک ماں شریک بھائی تھا وہ ہلاک ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے اس ہلاک شدہ بھائی کے قائم مقام میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو بنیامین نے کہا ہے بادشاہ آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہوگا لیکن آپ یعقوب سے پیدا نہ ہوئے نہ راکیل سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور اس کو گلے لگایا اور فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم اب غم نہ کرنا یعنی وہ جو ہم پر حسد کرتے رہے تھے اور ہمارے باپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی جو کوشش کرتے رہے تھے اس پر اب تم غم نہ کرنا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاۃسلام نے اس طرح جو ہے یہ اپنا تعارف کرایا تو قرآن کریم کی یہ جو عائد ہے کہ اعلان کیا گیا کہ اے قافل والے تو اے قافلے والوں تم چور ہو تو اس جگہ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منادی نے یہ اعلان اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے کیا تھا تو ایک رسول برحق کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ بے قصور لوگوں پر بہتان باندھیں اور ان پر چوری کی جھوٹی دو لگائیں اور اگر انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا تو انہوں نے بعد میں منادی کا کیوں نہیں کیا کہ تم ان کو چور کیوں کہہ رہے ہو یہ تو بے قصور ہے تو اس کے جوابات یہ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تمہیں روکنے کا صرف یہی طریقہ ہے تو گویا ان کی رضامندی سے ان کو چور کہا جا رہا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے باپ سے چرایا تھا اور چرا کر پہلے کنویں میں ڈالا پھر قافلے والوں کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا تو یہ کلام بطور توڑیا تھا اس کلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تم یوسف کو چرانے والے ہو اور اس کلام کا ظاہر یہ تھا کہ تم شاہی پیمانہ چرانے والے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم منادی کا یہ کلام بطور استفہام ہو بس یعنی اس نے پوچھا ہو کہ آیا تم چور ہو تو پرانے مجید میں یہ مذکور نہیں ہے جب منازی نے حضرت یوسف علیہ سلاطلام کے حکم سے یہ اعلان کیا تھا یا ان کو اس اعلان کا علم تھا اور ظاہر یہ ہے کہ کارندوں نے اپنے طور پر اس پیالے کو تلاش کیا اور جب ان کو وہ نہیں ملا تو ان کو شعبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس پیالے کو اپنی بولیوں میں رکھ لیا ہو بہرحال میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئس نمبر اکہتر چوہتر اور پچہتر ہے ارشاد خدا بندی ہے جزا ل بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اخباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنیں ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے فابادہ قبل تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی شروع کی اپنے بائی کی خرجی سے پہلے پھر اسے اپنے بائی کی خرجی سے نکال لیا ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کرے اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے سبحان اللہ تو یہ آیات ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں دیکھیے مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے دو چیزوں پر قسم کھائی تھی یہ کہ وہ زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے کیونکہ ان کے کردار اور ان کے چال چلن سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دو بار آئے اور انہوں نے خود کسی کا مال کھایا نہ لوگوں کی چرا میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑا اور وہ مختلف قسم کی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے تو جب انہوں نے دلائل کے ساتھ چوری سے اپنے بے قصور ہونے کو واضح کر دیا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاطو والسلام نے کارندوں سے پوچھا اگر تم میں سے کسی کی بوری میں وہ پیالے نکل آئے تو پھر انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس جرم میں اسی کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اس زمانے میں ہر چور کو اس کی چوری کے جرم میں غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کی شریعت میں چور کو غلام بنانا اس کے ہاتھ کاٹنے کے قائم مقام تھا تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ دیا کہ جس کی بوری سے وہ پیالہ نکل آئے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے تو کارندوں نے کہا اب تمہاری تلاشی لینی ضروری ہو گئی اور تمہارے سامان کی تلاشی خود بادشاہ لے گا اور حضرت عیسو علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی اور پہلے بنیامین کے دوسرے باغیوں کی تلاشی لی تاکہ ان پر توہمت نہ لگے فقاضہ سے مرغی ہے کہ وہ جب بھی کسی بودی کو کھولتے تو استف پار کرتے پتہ کہ جب آخر میں صرف ان کے بھائی کی بوری رہ گئی تو انہوں نے خیال کیا کہ میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی ہوگی اس کی تلاشی نہ لی جائے ان کے بھائیوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ مکمل تلاشی نہ لے لی جائے پھر جب بنیامین کی بوری کھولی تو اس سے پیالہ نکل آیا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو پکڑ کر لے گئے تو بادشاہ کا قانون یہ تھا اس قانون کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام منیا کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کو غلام بنا کر رکھا جائے اس لیے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں سے پوچھیں کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے اس کی کیا سزا ہوگی اور جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ اس کو غلام بنا کر رکھا جائے تو وہ اپنے اقرار کی بنا پر محفوظ ہو گئے تو اس بہانے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاط و نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو اپنی جگہ جو ہے وہ رکھ لیا اب یہاں اس موضوع پر طویل گفتگو ہیلے سے متعلق توریس کے موضوع پر متعلق بہت طویل ہو سکتی ہے لیکن ہم اسی پر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں اور یہ جو مطلب ہر علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے اور متناہی کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ اگر ہر علم والے سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے تو پھر اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہونا چاہیے تو اس لیے یہ جو ہے وہ قید لگا دی گئی اور اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے اور حضرت غزلیہ زمان سید احمد سعید رحمۃ اللہ نے, نے جی ترجمہ فرمایا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک سب سے زیادہ علم والا ہے تو بہرحال میرا رب ارشاد فرماتا ہے, نمبر جو ہے وہ ستہتر ہے یوسف <تصفيق> بندی نقسی مکان اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ जी جی कहा کہا تم بدتر جگہ ہو اور لاخوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو تو جب تلاشی کے بعد شاہی پیالہ حضرت بنیامین کی بوری سے نکل آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں کے سر جٹ گئے انہوں نے آپس میں کہا یہ عجیب بات ہے کہ راحیل نے دو بیٹوں کو جنم دیا اور دونوں چور نکلے یعنی انہوں نے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی چور کہا اور بنیامین کو بھی پھر انہوں نے بنیامین سے کہا اے راحیل کے بیٹے تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مسائل ٹوٹ پڑے ہیں بنیامین نے کہا تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مسائل آ چکے ہیں تم میرے بھائی کو لے گئے تم نے اس کو جنگل میں ضائع کر دیا اس کے باوجود تم مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو انہوں نے کہا شاہی پیالہ تمہاری بوری سے کیسے نکل آیا تو بنیامین نے کہا جس نے تمہاری رقم کی تھیلی تمہاری بوریوں میں رکھی تھی اس نے میری بوری میں شاہی پیالہ رکھ لیا تھا تو بظاہر عسائد کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بنیامین کا چوری کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس کا بھائی جو ہلاک ہو چکا ہے معاز اللہ وہ بھی پہلے چوری کر چکا تھا اور اس کلام سے ان کی غرض یہ تھی کہ چوری کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے یہ اور اس کا بھائی اس برائی میں ملوث تھے خدا بندی ہے قالو یا بولے اے عزیز اس کے ایک بات ہیں بوڑھے بڑے تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں غالم کہا خدا کی بنا کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا جب تو ہم ظالم ہوں گے یہ دو آیتیں ہیں جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کر کے اپنے دل کی بڑھاس نکالی پھر اس کے بعد نرمی اور آجزی کا طریقہ اختیار کیا وہ یہ احتیاط کر چکے تھے کہ جس شخص کے پاس چوری کا مال برامد, ہوا برامد ہو اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا ہے اب انہوں نے یہ کہا کہ ہر چند کے چور کی سزا یہی ہے لیکن اس کو معاف کرنا بھی جائز ہے یا پھر فبیا لے کر اس کو چھڑا لینا بھی جائز ہے تو آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ شیخ کبیر ہے یعنی بہت برا ہے اور یا شیخ کبیر کا معنی ہے قدر و منظرت والا بہت دیندار تو انہوں نے کہا کہ ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں تو انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا کہ آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں یعنی آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی تو پھر آپ بہت نیکی کمائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ماض اللہ اگر ہم نے کسی شخص کو بغیر جرم کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہم تو ظالم قرار پائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کس طرح کسی اور کو رکھ سکتے تھے سنچے میرا پاک پرورتکار اقضل ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 80 ہے پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقسیم کی تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے اور اس کا حکم اور اس کا حکم سب سے بہتر تو بڑے بھائی نے اصل میں واقف جانے سے انکار کر دیا آپ نے کل درس قرآن میں سنا تھا کہ جب یہ بنیا مین کو لے کر دس بھائی آئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کا وعدہ ان سے دیا تھا کہ پہلے تم یوسف کو لے گئے تھے اور اس کو مطلب مجھ سے دور کر دیا اب بنیامین کو لے کر جا رہے ہو تو کہیں اس کو بھی مجھ سے دور نہ کر دینا تو ان سے وعدہ لیا تھا ضمانت لی تھی تو بڑے بھائی نے جانے سے واپس جانے سے انکار کر دیا کیونکہ بنیامین پکڑے گئے حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی یہ ایک ہیلا تھا ایک بہانہ تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس ٹہرانے کے لیے اختیار کیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوس سماجت کی کہ وہ بنیامین کو چھوڑ دیں بنیامین کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور ان کی جگہ ان میں سے کسی کو رکھ دیں لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور نہیں کیا جب وہ نا امید ہو گئے تو آپس میں بیٹھ کر وہ مشورہ کرنے لگے کہ اب اس مشکل صورتحال کا کس طرح سامنا کیا جائے اور اس پیچیدہ بلجن کا کیا حل تلاش کیا جائے کیونکہ ان کے باپ نے بنیامین کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے پکے کی حفاظت کریں گے سوائے اس کے کہ وہ سب کسی مصیبت میں گر جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کہا اس میں اختلاف ہے کہ بڑے سے مراد عقل اور دانشمندی میں بڑا مراد ہے یا عمر میں بڑا مراد اللہ تعالی عالم تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہم بنیا مین کے بغیر اپنے باپ کے پاس گئے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے ہم لوگ پہلے بھی یوسف کے معاملے میں خیانت کر چکے ہیں اور ہمارے اس اقدام سے ہمارا باپ بہت رنج اور غم میں مبتلا ہوگا اور جب ہم بنیامین کے بغیر باپ کے پاس جائیں گے تو وہ یہی سمجھے گا کہ جس طرح ہم نے پہلے یوسف کے معاملے میں خیانت کی تھی اسی طرح اب بنیامین کے معاملے میں بھی خیانت کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی سمجھے گا کہ ہم نے جو پکی قسمیں کھا کر باپ سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا ہم نے ان قسموں اور ان وعدوں کو پورا نہیں کیا اندر حالات میں اس وقت تک اس ملک سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے واپس نہ بلائے یا اللہ کی تقدیر سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس مل جائے اور میں اس کو دے کر باپ کے پاس جاؤں تو بڑے بھائی نے یہ کہا سنا میرا رنگ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اکیاسی اور بیاسی یہ دو آیت ہے ابانا ابانا اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی اور ہم غیر کے نگہ بان نہ کنہا و لاسی وق اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے اور اس کافلے سے جس میں ہم آئے اور ہم بے شک سچے ہیں یہ دو آیتیں ہیں جی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بالیوں نے جب اس معاملے میں غور و فکر کیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ واپس جائیں اور جس طرح واقعہ پیش آیا ہے اپنے باپ کے سامنے بیان کر دیں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بغیر خود دیکھے یا بغیر کسی گواہی کے کیسے شہادت دی کہ بینیا نے چوری کی ہے تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پیالہ اسی جگہ بوری میں رکھا تھا جس جگہ ان کے سوار اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا ہر چنگ کے یہ عینی شہادت تو نہیں دی لیکن یہ واقعاتی شہادت ہے اور واقعاتی شہادت پر بھی بہرال دلائل موجود ہیں حضرت سید ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو عورتوں کے پاس اپنے اپنے بیٹے تھے اچانک ایک بیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو کھا گیا ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا تیرے بیٹے کو بیڑی نے کھایا ہے اور دوسری نے کہا کہ تیرے بیٹے کو کھایا ہے ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا پھر وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو واقعہ سنایا انہوں نے کہا چھری لاؤ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہوں تو چھوٹی عورت کہنے لگی نہ اللہ, اللہ آپ پر رحمت کرے کہ اسی کا بیٹا ہے تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو دیکھیے بڑی عورت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے دو ٹکڑے کر دیں لیکن چھوٹی نے فوراً کہا کہ نانا آپ اسی کو دے دیں تو اس واقعات کی شہادت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچہ اسی کا ہے تب ہی یہ اس کے دو ٹکڑے کرنے پر راضی نہیں ہوئی اور بڑی کا بچہ نہیں ہے تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہاں غیر عورت ممکن ہے مان جائے لیکن ماں نہیں مان سکتی تو یہ میں نے اس وجہ سے حدیث پیش کی ہے کہ شہادتی واقعات سے بھی فیصلہ ہوتا ہے بہرحال اس پر مزید دلائل بھی ہیں اور مزید مطلب اس پر واقعات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 83 84 پچاسی 86 یہ چار آیتیں ہیں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں ارشاد خدا खुदावंदी ہے تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے, ملا ملائے مجھ سے لا ملائے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے من الحزن اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں وہ غصہ کھاتا رہا ہر دن او تک مینل ہری بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ان چاروں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سن لیں ارشاد خدا ہے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 اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے تو یہ چار آیتیں ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی بات سنی جو بنیا مین کے بغیر واپس آ گئے تھے تو جس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کی دی ہوئی خبر پر یقین نہیں کیا تھا انہوں نے اس خبر پر بھی یقین نہیں کیا اور فرمایا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ کہا ہے بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ بنیامین کو میرے پاس سے نکال لیں اور اس کو مصر لے جانے اور اس سے منفعت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بنا لی تھی اس کے نتیجے میں یہ مصیبت آئی تم نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت ضد کی اور اس کو اپنے ساتھ واپس لانے کے لیے عہد و پیمان کیے اور قسمیں کھائیں لیکن تم نے جو کچھ سوچا تھا تقدیر میں اس کے بالکل خلاف تھا اللہ اکبر کبیرا اور یہاں صبر جمیل سے متعلق بھی جو ہے وہ گفتگو بہرا جو ہے وہ طویل ہو سکتی ہے اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ سلاطلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ غمزدہ تھے کہ حضرت یوسف علیہ سلاطلام بھی جو ہے وہ چلے گئے اور بنیا مین بھی اب رخصت ہو گئے اور امام عبدالرحمان بن راضی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبنیل امین علیہ السلام قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا تو ان سے کہا اے مکرم فرشتے کیا آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم ہے کہاں ہاں پوچھا کیا حال ہے کہاں آپ کے غم میں ان کی بینائی جاتی رہی پھر پوچھا انہیں کتنا غم ہے کہ ستر درجے بہت زیادہ پوچھا ان کو اجر بھی ملے گا کہاں ہاں ان کو سو شہیدوں کا اجر ملے گا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام اسی سال مسلسل روتے رہے اور ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوئیں اور جب سے ان کی بسارت گئی تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہ تھا اللہ اکبر پچاسی چھیاسی ستاسی تین آئے ہیں سورہ یوسف شریف میرا رب ارشاد فرما رہا ہے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 کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے یا بنی یا بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ تو یہ تین آئےتے ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے اللہ کی رحمت اس کے احسان اور اس کی وحی سے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے وہاں سے کچھ شادی لے کر آئے گا جہاں کا مجھے علم بھی نہیں ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ توقع تھی کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی تو بہرحال کبھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ تلاش کرو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اور حضرت بنیامین کو بھی دونوں کو مطلب جو ہے وہ تلاش کرو کیونکہ مایوس اللہ کی رحمت سے وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں آپ نے بڑے واضح انداز میں اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ دوبارہ جاؤ اور اپنے بھائیوں کی تلاش کرو چنانچہ اٹھاسی نواسی نبے ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے فلما مز ج ان, ان اللہ متصق پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کر لیجیے بے شک اللہ خیرات والوں کو کلا دیتا ہے اولا کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا ازر ضائع نہیں کرتا تو یہ سین آئے ہیں جس کی ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ وہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ڈونڈے تو انہوں نے اپنے باپ کی بات مان لی اور مصر پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس عقیر پونجی لے کر آئے ہیں تو یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ باپ نے تو کہا تھا کہ جا کر حضرت یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو اور انہوں نے مصر پہنچ کر غلہ مانگنا شروع کر دیا تو جواب یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ اپنے مطلوب اور حصول کے لیے تمام ذرائع اور وسائل تمام شیلوں اور بہانوں کو کام میں لاتے ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی تنگ دستی اور بدحالی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے پاس غلے کی قیمت ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ان کو غلے کی شدید حاجت ہے وہ تجربہ کر رہے تھے کہ اگر بادشاہ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا تو ہم اس سے یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق معلوم کریں گے اور اگر اس کا دل, دل نرم نہیں ہوا تو خاموش رہیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ ادا کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ بھائیوں سے کہا کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یوں نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے کیونکہ ان کے خیال میں ان کے خیال میں تو بھائیوں کے خیال میں بادشاہ کافر تھا اور کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملتا اس لیے انہوں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے توریا کیا اور کہا اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے حدیث میں ہے سوریے کے ساتھ کلام کرنے میں جو سوچنے کی گنجائش ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے امیر ہم اور ہمارے گھر والے فقر اور فاقے میں گرفتار ہیں آپ ہم پر صدقہ کیجئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا تو مالک بن زہر نے بتایا کہ میں نے کنویں میں ایک ایسا لڑکا دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کنویں میں ایک ایسا لڑکا دیکھا تھا اور میں نے اس کو اتنے گرموں کے بدلے خرید لیا تو انہوں نے کہا بادشاہ وہ غلام ہم نے بیچا تھا تب حضرت یوسف علیہ السلام جلال میں آ اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو یہود پلٹ آیا اور اس نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام تو ایک بیٹے کی گمشدگی پر اب تک ہم زدہ ہیں رو رو کر نابینا ہو گئے جب ان کو اپنے تمام بیٹوں کے قتل کی خبر پہنچے گی تو ان کا کیا حال ہوگا پھر کہا اگر آپ ہمیں قطل ہی کر رہے ہیں تو فلا فلا مقام پر فلاں نام کا ہمارا باپ رہتا ہے اس کے پاس ہمارا سامان بھجوا دیں تب حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اللہ اکبر اور حضرت ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بھائیوں نے مالک منظاہر کو جو تحریر دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تحریر نکال کر ان کو دکھائی تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ غلام فروخت کیا تھا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے قتل کا حکم دیا اور پھر یہ واقعہ پیش آیا لیکن بعض کے نزدیک یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ کے نام ایک رکا لکھ دیا تھا جس کو پڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا تو بہرحال حضرت یوسف علیہ سلطلام نے فرمایا کہ اس وقت تم جاہل تھے گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا عذر بیان کیا یعنی جس وقت تم نے یہ ظالمانہ کام کیے تھے اس وقت تم تکبر کی جہالت میں تھے اور اب تم ایسے نہیں ہو تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہی ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعلق کرا دیا تھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کے دانکوں سے پہچان لیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے پر دل کی طرح ایک نشانی تھی اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق اور حضرت سارہ علیہم السلام کے ماتھے پر بھی اس طرح کی نشانی دی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا تو بھائیوں نے اس دل کو دیکھ کر انہیں پہچان لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں بلکہ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے تاکہ ان کے بھائی ان نام سے یہ جان لے کہ میں وہی ہوں جس پر انہوں نے ظلم توڑے تھے اور اب اللہ نے مجھے عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے میں وہ ہوں جس کو عاجت سمجھ کر تم نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا تھا اس کو آج اللہ نے ایسی حکومت اور ایسا اقتدار عطا فرمایا ہے کہ تم اپنی تم کے حیات برقرار رکھنے کے لیے اس کے پاس غلے کی خیرات مانگنے آئے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا سبحان اللہ آیت نمبر اکانوے بانوے اور میں تین آیتیں ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر سزیلت دی اور بے شک ہم خطاوار <الرَّاحِمِينَ> کہا کہا کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں مواف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں میرے پاس لے آؤ یہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی تصدیق کی اور ان کی فضیلت کا اعتراف کیا اور کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خدا کار تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے باپ کا حال پوچھا بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی کمیز دی اور کہا یہ کمیز میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی تو اب یہاں دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں ایک نبی کی مشکل دور ہو رہی ہے دوسرے نبی کی مبارک قمیض سے لباد سے تو جب نبی کے لیے نبی کا وسیلہ کام آ سکتا ہے تو ہم گناہ کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کتنا ضروری ہے اس بات کا آپ اندازہ لگا لیں اللہ رب العزت کرم فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علین اللہ المبین تو الحمدللہ چند آیات پر مشتمل آج بھی ہم نے درد سنا ہے اور انشاءاللہ رب العزت کل ہم آیت نمبر چورانوے سے درخت قرآن کا آغاز کریں گے سورہ یوسف شریف کی تو اس سورہ یوسف شریف میں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ کل آیات جو ہیں وہ ایک سو گیارہ ہیں غالباً میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ محمد وبارک وسلم جی ہاں آئے ٹوٹل آئے تھے ایک سو گیارہ ہیں تو کل جو ہے وہ ہم جب چورانوے نمبر آئے سے دست کا آغاز کریں گے تو انشاء اللہ کاسف شریف کے متعلق دست سے مکمل بھی ہوگا بلکہ ہم کل ہی سورہ راگ کا آغاز نکلیں گے ان شاء اللہ یہ ترکیب کے اعتبار سے تیزی صورت ہوگی راگ اور تیروں کی پارے سے متعلق ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین. اب ناز شریف علیہ فرمائے ان شاء اللہ کبارکبطالعہ نواز شریف کے بعد نبی پاک صلی اللہ, اللہ علیہ سیرت پر ان اللہ درج ہوگا اور یہاں پر میں عرض کر دوں کہ آج ہماری مرحوما سسٹر کفل مدینہ کی آئی ڈی سے جو آتی تھی ایک سال قبل جن کا وصال ہو چکا ہے ان کی آج پہلی برسی ہے تو انشاءاللہ شاء آخر میں ان کے لیے دعائیں مختلف ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تو خزانی مرشدہ تشریف لے آئیں ناشری پہلے فرما دیں